بسم الله الرحمن الرحيم سورة المنافقون آية 5 واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لاو رؤوسهم ما رايتهم يصدون وهم مستكبرون. منافق کے دل میں استغفار کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی مدینہ منورہ میں جب بعض منافقین کی کوئی خیانت کھل جاتی تو خیر خواہ لوگ اسے کہتے کہ اب بھی وقت نہیں گیا آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرا لو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف فرما دے گا تو وہ اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے سر ہلا اور مٹکا دیتے بلکہ بعض بد نصیب تو صاف کہہ دیتے کہ ہم کو رسول اللہ کے استغفار کی ضرورت نہیں ہے ترجمہ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں یعنی تمہارے لیے اللہ تعالی سے مغفرت مانگیں تو وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رکھتے ہیں ایسے حال میں کہ وہ تقبر کرنے والے ہیں آیچھے فر اللہ لهم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کے لیے استغفار کریں تب بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی کیونکہ وہ خود معافی نہیں چاہتے اور نہ مغفرت کے طلبگار ہیں ترجمہ برابر ہے ان کے حق میں کہ آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا اللہ تعالی راہ نہیں دیتا نافرمان فرمان لوگوں کو